اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والنیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنی شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شر رضامند ہو جائیں یہ نصحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قامت پر پرآمان رکھتا ہو یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہ جانتی